اور جب تم نے کہا اے موسا ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک یہ خدا کو نہ دیکھ لیں تو تمہیں کڑک اللہ اور تم دیکھ رہے تھے